ان الحمد للہ وسلات وسلام عل رسول اللہ ولا علیہ وصحب اجمعین فاعوذ فاعدب من شیفٰرضیم فتح القہ آدم من ربه کلیمات فتاب عليه انََََََََََََ هو التواب الرحيم فت بس سیکھے آدم آدم علیہ السلام نے مر رب اپنے رب سے کل چند کل میں فتح علیہ پس توبہ قبول کی اللہ نے اپنے بندے کی انہوں بے شک وہ حوۃ الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے آ, کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو اجازت دی کہ جنت میں آپ رہیں کھائیں پئیں لیکن ایک درخت کی نشاندہی کر دی کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو گمراہ کیا قسمیں کھا کھا کر یقین دہانیاں کروائیں کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو پھر تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے تو اس لیے اگر تم ہمیشہ ہمیشہ کا آرام و سکون چاہتے ہو تو یہ کام کر لو تو آدم علیہ السلاۃ وسلام نے اور ان کی بیوی نے پھر دھوکے میں آ کر وہ پھل کھا لیا جس کی وجہ سے جنت کا لباس اتر گیا بڑے پریشان ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھائی تم زمین پہ اترو اب تم نے دنیا میں جانا ہے وہاں جا کر کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا ہے مستقل نہیں رہنا تھوڑی دیر ہے وہاں تم نے رہنا ہے امتحان ہوگا پھر واپس آنا ہے جو اس امتحان میں پاس ہو جائے گا وہ جنت میں آ جائے گا اور جو اس میں پاس نہیں ہوگا فیل ہو جائے گا وہ دو میں جائے گا تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی بی کو زمین پہ اترنے کا حکم دیا تو اب یہ آیت درمیان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ فتح لقا مر رب ہی پہلے یہ آیت ہے اس کے بعد اگلی آیت پھر یہ ہے کل نہب منہا جمعہ پہلے بھی کہا اہب پھر کہا اہب درمیان میں کہا فتح لقا آدم مر رب اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی وہ کلمے سیکھے کہ یا اللہ میں غلطی کر چکا ہوں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں, بندے کو وہ کلمے سکھائے کہ جس سے اللہ اپنے بندے کو معاف کرے گا اس پر رحمت نادل کرے گا تو وہ کلمات سکھائے انہوں نے سیکھے پھر یہ کل میں کہے اپنی غلطی کا اقرار کیا معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ معاف کر دیا معاف کر دیا فتح کا آدم و مر رب ہی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کلمات سیکھے اس کا تذکرہ یہاں تو اشارہ ہے سورہ عراف کے اندر وہ کلمات موجود ہیں ربنا ظلمنا انفسنا ب علم تغف النا و ترہمنہ ن من جس طرح پورا قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ کلمات یہ الفاظ بھی اللہ کا کلام ہیں ہاں؟ وہ کلمات کیا ہیں ربنا ظلمنا انفسنا کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ سے انہوں نے یہ سیکھے اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی طرف رہنمائی کی اور یہ کلمے سکھائے دیکھیے انسان کمزور ہے انسان غلطی کرتا ہے انسان بھول جاتا ہے اس کے جس کی فطرت میں کمزوریاں ہیں جذباتی ہو جانا اس کی کمزوری ہے بہکاوے میں آ جانا دھوکہ کھا لینا یہ اس کی کمزوری ہے انسان کے اندر بڑی بڑی خوبیاں بھی موجود ہیں لیکن اس کے اندر بڑی بڑی خامیاں بھی موجود ہیں اور وہ ایک بڑی خامی کیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی فطرت میں بھول جانا ہے اس کی فطرت میں جذبات میں آ جانا ہے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ یہ دھوکے میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیماری رکھی ہوتی ہے تو اس بیماری کا علاج بھی اللہ ہی نے رکھا ہوتا ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اب چونکہ انسان کی فطرت میں یہ کمزوریاں ہیں اور اس کی فطری کمزوریاں ہیں اللہ نے اس کی پیدائش کے اندر یہ کمزوریاں رکھی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر پھر اللہ تعالی نے اس کو توبہ کا رستہ بھی سکھایا اور سمجھایا ہے کہ بھئی اگر یہ چیز ہو جائے تو غلطی کر بیٹھے تو بھول جائے تو دھوکے میں آ جائے تو جذبات میں آ جائے جذبات میں آ کر بھول کر دھوکے میں آ کر غلطی کر لے تو پھر کیا کرنا ہے پھر معافی مانگ پھر توبہ کر یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے جس طرح اگر اللہ نے بیماری پیدا کی ہے تو بیماری کا علاج بھی پیدا کر دیا ہاں اسی طریقے سے چونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے اس کو اس کے لیے توبہ رکھ دی استغفار سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر توبہ اس کی قبول کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے دیکھیے اس کا مطلب یہاں فتح بلائی سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ اکبر یہ ضروری نہیں کہ انسان غلطی کرے تو اس غلطی کی سزا بھی ضرور ہوگی یہ جزا اور سزا بھی اللہ کی طرف سے ایک مقرر نظام ہے کہ اگر غلطی کرو گے تو اس کی سزا ہوگی اگر نیکی کرو گے تو اس کی اچھی جزا ہوگی یہ نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے لیکن اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے اس کی فطری کمزوریوں کی وجہ سے کہ جب یہ توبہ قبول کرے گا جب اپنی غلطی قبول کر لے گا ہاں جی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے گا اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا پختہ عزم کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کی غلطی پر سزا بھی ضرور ہو یہ نہیں ہے یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ شفقت محبت یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگر اس کے اندر یہ کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں گنجائش بھی رکھی ہے جزا اور سزا کے نظام میں یہ نہیں ہے کہ یہ غلطی کرے تو لازمی طور پر اس کو سزا بھی ملے نہیں بلکہ وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے وہ سزا سے بچ جاتا ہے اللہ اکبر یہاں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلاط وسلام کو کہا کہ بھائی تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا تو غلطی ہو گئی ان سے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابلی سے کہا تھا کہ سجدہ کر از عمر تک اللہ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ تو آدم کو تعظیم کا سجدہ کر ابا اس نے انکار کیا وسطبرا اور تکبر کیا یہ جو انکار ہے یہ اس کی غلطی ہے گناہ ہے نافرمانی فرمانی ہے وستقبرا اور اس کے ساتھ تکبر اس گناہ کی شدت کو انتہا پہ پہنچانے والی چیز ہے لیکن آدم علیہ السلاۃ وسلام نے جب غلطی کی ہے تو انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کیا تسلیم کیا ابلیس نے غلطی ماننے سے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ بھائی نے سجدہ کیوں نہیں کیا ما منع اللہ تسدہ تس اذ امر تک بتا کس چیز نے تجھے روکا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو سجدہ کر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے آگے سے اپنے انکار کے لیے تعویلیں کی اور اپنی غلطی کو قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا خلقتا خلقتا ہوں تین کہ مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا انا من میں اس سے بہتر ہوں میں آدم سے بہتر ہوں جب میں اس سے بہتر ہوں بڑا ہوں زیادہ فضیلت والا ہوں تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں اس نے انکار کیا تکبر کیا ہاں؟ اور آدم علیہ السلاۃ وسلام نے جب غلطی کی تو انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کیا ابلیس نے اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا ابلیس نے تکبر کیا آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے چھک گئے ہاں؟ یہ ہے فرق یہ ہے فرق وہ کافر ہو گیا مستقل صدا کا مستحق بن گیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنی غلطی کو نہیں مانتے گناہ سے طائب نہیں ہوتے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تو ان کا انجام تو بالکل ابلیس والا ہے اور جو اپنے گناہ کو مان لیں اقرار کر لیں قبول کر لیں جھک جائیں اور استغفار کریں زبان سے بھی عمل کے اظہار سے بھی یہ واضح کریں کہ ہم نے غلطی کی تو پھر ان کا انجام انشاءاللہ اللہ آدم علیہ السلام والا ہوگا یہ انجام کے اعتبار سے رویوں کے اعتبار سے دو رویے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر بیان کیے ہیں ایک ابلیس کا رویہ ہے اور ایک آدم علیہ السلام کا رویہ ہے جی فتح آدَمُ آدم و مربحی سیکھے پس سیکھے ہاں فا اس سے فا اور صوفہ فا جس میں تاخیر نہ ہو اور صوفہ میں تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا جب ان کو آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا جنت کے کپڑے اتر گئے ہاں عجیب منظر جو ہی پھل کھایا اسی وقت اسی وقت اس گناہ کے اثرات شروع ہو گئے تو جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں کی پھر فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے وہ کلمات سکھا کہ جن کے ساتھ تو میری توبہ قبول کرے گا دیر نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے اس ان آدم نے غلطی کی بنی آدم بھی غلطی کرے گا تو غلطی پر تاخیر نہیں کرنی چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ اس کی طویلیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ جب غلطی ہو بندے کو پتہ چل جائے کہ میں نے غلطی کی فوراً توبہ کی طرح متوجہ ہو جائے بالکل اس کے اندر تاخیر نہ کرے وقت ضائع نہ کرے اللہ اکبر تو اور پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات سیکھے اللہ کا کلام ہے یہ یہ کلام بنیادی طور پر اللہ کا جس طرح سارا قرآن اللہ کا کلام ہے ایسے یہ الفاظ ربنا ضلع اور ان الفاظ کے ادا کرنے کے بعد ان کا نتیجہ بھی بیان ہو گیا کہ فتح بہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے ساتھ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اس ان الفاظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے جب غلطی کریں تو یہی کہیں جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا یہ الفاظ کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ استغفار کر کے اللہ سے معافی لی ہے تو ہمیں بھی یہ غلطی کے بعد گناہ کے بعد یہ الفاظ ہی کہنے چاہئیں اور بھی الفاظ بہت ہیں سید الاستغفار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور متعدد کلمات موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں اور انبیاء کے حوالے سے بھی الفاظ موجود ہیں اللہ نو علیہ السلام نے جب غلطی کی اپنے بیٹے کی سفارش کر دی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے بھی الفاظ کہے اللہ تحفنی اکمل خاصرین اسی طرح یون علیہ السلام نے غلطی کی اللہ کی بغیر ایجادت اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے ان کو غلطی کا احساس ہوا تو کہا لا اللہ الا انت سبحانہ کا انی کن من الظالمین اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ سکھائے قُر رب بغفر ورحم وانت خیر یہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ الفاظ سکھائے ہیں استغفار کے لیے تو یہ سارے کلمات کلام اللہ ہیں ان ان کلمات کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں اللہم انی ظلمت و نفسی یہ اللہ کے نبی کے سکھائی ہوئی دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت سید الاستغفار یہ کلمات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کلمات میں بھی بہت برکت ہے جو کلام قرآن میں ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں ان کے اندر بھی بڑی برکت ہے کہ اُوتی تو جوا میں الکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی بڑی برکت ہے تو اس کے لیے توبہ کے لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ استعمال ہوں کلمات استعمال ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کا ان کے ساتھ توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے ان کے اندر برکت ہے ویسے آدمی اپنے الفاظ میں پنجابی اردو میں جس زبان میں وہ توبہ کرنا چاہتا ہے کرے اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرتا ہے تو یہ کر سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات بندہ زبان سے کہے سبحان اللہ کتنے پریشان تھے آدم علیہ السلاۃ وسلام جب غلطی کرنے کے بعد جنت کا لباس فورن اتر گیا اور وہ جنت کے درخت درختوں کے پتے لے لے کے اپنے آگے اور پیچھے رکھ کے اپنا سطر ڈھانپ رہے تھے بہت پریشانی میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ سے پھر یہ کلمات سیکھے تو ان کلمات کا اہتمام یہ بہت اچھی چیز ہے یہاں دعوت ہے اس کے اندر کہ ان کو ہی استعمال کرنا چاہیے اللہ انہو هو طباب یہ مبالغہ ہے اللہ بہت توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالی کو بہت ہی پسند ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے وہ حدیث بھی اس سلسلے میں موجود ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کی مثال بیان فرمائی ہے کہ بندہ سفر میں جا رہا تھا اس کا اونٹ اس کے پاس سواری تھی اس پر کھانے پینے کا سامان تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اس کو نیند آ گئی سواری غائب ہو گئی ہاں جی جب اس کی آنکھ کھلی دیکھتا ہے کہ اس کی سواری نہیں ہے جو اس کے اوپر کھانا پینا تھا وہ بھی اسی کے ساتھ چلا گیا اب ادھر ادھر بھاگتا ہے دیکھتا ہے اس کو سواری نہیں ملتی پریشان ہو جاتا ہے کہ کوئی یہاں کھانے پینے کی گنجائش نہیں عرب کا صحرا ہے جنگل ہے کچھ موجود نہیں ہے بہت پریشان ہوتا ہے پھر ایک سائے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو اونگ آ جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی ضائع نہیں ہوا سب کچھ اس کے پاس اس کے اوپر موجود ہے تو دیکھ کر اچانک ہڑبڑا کر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے انت ابدی وانا ربو کا کہنا تو یہ تھا اللہ انت ربی وانا ابدو اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ یہ کہنے کی بجائے وہ اتنا خوشی خوشی اور شدید خوشی اور شدید غم کی کیفیت انسان کے اندر جب ان کے اوسان خطا ہو جائیں اور کام نہ کر رہے ہوں تو ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں تو اس نے بہت زیادہ خوشی میں کہہ دیا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب لیکن چونکہ اللہ تو اپنے بندے کی کیفیت کو جانتا ہے اللہ تو اپنے بندے کی کمزوریوں کو جانتا ہے کہ یہ الفاظ اس نے کہے اس نے ارادے سے نہیں کہے اس نے شدید خوشی کی کیفیت میں یہ لفظ کہہ دیے ہاں؟ تو فرمایا کہ یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح وہ مسافر اپنا اپنی سواری اور اپنا سامان محفوظ سامان دیکھ کے اتنی خوشی میں آتا ہے کہ الفاظ کہہ دیتا ہے ہاں اللہ مانتا آب دیوان ربو کا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں زبان سے کیا کیا رہا ہوں اللہ اک پر فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو یہ سبحان اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی ہی خوشی ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور شیطان سر پیٹ کے رہ جاتا ہے اس کے لیے بیچارا بڑی کوشش کرتا ہے بہکانے کی گمراہ کرنے کی دھوکہ دینے کی اس سے یہ غلطی کروا اس سے وہ غلطی کروا شیطان کا کام ہی ہے اس نے کہا تھا یا اللہ میں اس کے پیچھے لگا رہوں گا اس کے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کے اس کو تجھ سے دور کروں گا تیرے دین سے دور کروں گا اس کو جنت میں نہیں آنے دوں گا تو وہ بڑی کوشش کرتا اس کا کام ہی ہے اچھا وہ بندے کو بہکاتا رہتا ہے غلطیاں کرواتا رہتا ہے پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے کہتا ہے میری تو ساری محنت ضائع ہوگی اس نے تو توبہ کر لی اس بندے نے تو توبہ کر لی اس کا گنا معاف ہو جائے گا میری محنت ضائع ہو جائے گی تو توبہ کی اتنی اہمیت ہے اللہ اکبر لیکن اس میں ایک اور بات سمجھنے والی ہے وہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے اگر غلطی ہوئی تو جان بوجھ کے نہیں کی ارادے سے نہیں کی جو ایک فطری کمزوری ہو سکتی ہے نا کہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے ہاں جی اس کیفیت کی وجہ سے اس کمزوری کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جائے لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ جرد سے گناہ کرے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی سود کھاتا رہے کوئی حرج نہیں گناہ کرتا رہے کوئی حرج نہیں ضائع کر دے بدکاری میں جنا کاری میں بے حیائی میں نماز کو چھوڑ کر دین سے دور رہ کے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں یہ کرتا رہے کرتا رہے اور سمجھے وقت آئے گا بڑھاپا آئے گا پھر معافی مانگیں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے پھر نمازیں پڑھیں گے پھر معافی ما... یہ, یہ, یہ طریقہ نہیں ہے یہ توبہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو اللہ پھر توفیق بھی نہیں دیتا جو بندہ ڈرتا ہے اور فوراً پلٹتا ہے توفیق اس کو ملتی اور توبہ کا طریقہ بھی یہی ہے. اللہ برکل نہ منہا جمی ہم نے کہا اتر جاؤ تم منہا اس سے یعنی جنت سے جمعہ سب کے سب اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا پس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت فمن تَبِعَا پس جس نے اتباع کی ہدایا میری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ پس نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے بلدینہ بل اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وہ قدب بے آیات اور تقزیب کی انہوں نے ہماری آیات کی الا ایک یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں آگ میں جانے والے ہیں دوزخ میں جانے والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جی اللہ تعالی سے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا معاف کرنے کے بعد بھی کہا معاف تو کر دیا لیکن اس کے باوجود اب جانا زمین پر ہے اترنا زمین پر ہے ایک خاص مدت تک زمین پہ رہنا ہے وہاں تمہارا امتحان ہوگا میں تمہیں امتحان کے لیے زمین پہ بھیج رہا ہوں یہ کہا اور ان کو زمین پہ اتار دیا جمیعہ آ سب کے سب سب کے سب سے کیا مراد ہے آدم علیہ السلام کو بھی اتار دیا ان کی بیوی حبا کو بھی اتار دیا اور جو یہ بہکانے والا شیطان تھا اس کو بھی اتار دیا سب کو زمین پہ اتار دیا اور اب زمین ہے اس کے اوپر یہ سارا نظام ہے شیطان نے بھی اپنا سارا نظام اس زمین پہ قائم کیا ہوا ہے دھوکہ دینے کا گمراہ کرنے کا اور ایک کفر کا پورا نظام اس نے دنیا میں زمین پہ قائم کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے انسانوں کا نظام بھی ہدایت کا پورا نظام اسی زمین پر قائم ہوتا ہے اللہ اکبر فرمایا اب تم سارے زمین پہ چلو وہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہے امتحان وہاں دینا ہے تم نے زمین پہ جا کے اب اس کے لیے پھر فرمایا اما یاتی منی ہدن اچھا بھائی یہاں مفسرین نے یہ بھی بیان کیا آدم علیہ السلام فلاں جگہ پر اترے ہاں جی اماں فلاں جگہ پر اتری فلانا فلاں جگہ پر اترا تو یہ یہ تفصیلی روایات اسرائیلی روایات ان کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان نہیں کیا بیان کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دی جگہ کی نشاندہی نہیں کی تو ہم خام خواہ ان چیزوں کے پیچھے پڑھیں اور ان تفصیلات میں جائیں بس سیدھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم علیہ السلام کو بھی ان کی بیوی کو بھی شیطان کو بھی سب کو زمین پہ اتار دیا اور یہاں زمین میں امتحان کا ایک پورا نظام ان کے لیے مقرر کر دیا اسی کو تسلیم کرنا چاہیے ان بحثوں میں زیادہ الجھنا نہیں چاہیے فرمایا فعما یا تیّنی ہو پاس جب آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی ہدایت میری طرف سے رہنمائی میری طرف سے آ انسان عقل والا ہے سوچ سمجھ والا ہے ہاں جی یہ کر سکتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں پلاننگ کر سکتا ہے اس نے دنیا میں چلنا کیسے ہے رہنا کیسے ہے اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے عقل دی ہے یہ سب چیزیں موجود ہیں تو یہ کر سکتا ہے سب کچھ اپنے رہنے سہنے کے اسباب مہیا کرنا اپنے اپنے معاملات کو چلانا زمین پہ آباد کس طرح ہونا ہے یہ ساری چیزیں یہ کر سکتا ہے اس کے اندر صلاحیت اس کے اندر عقل موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کام کے لیے آسمان سے ہدایت نادل کرنی ہے رہنمائی کا ایک پورا نظام میں نے قائم کرنا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے رسولوں کے ذریعے کتابوں شریعتوں کے ذریعے یہ ہدایت میری زمین پہ آئے گی اب تم نے محض اپنی عقلوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے رہنے سہنے اپنے معاملات کو سلجانے چلانے کا کام نہیں کرنا بلکہ جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اس ہدایت کے مطابق تم نے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تمہارا رہنا سہنا اس کے مطابق ہونا چاہیے تمہارا ملنا جلنا معاملات کو چلانا کھانا پینا جی زمین میں بہت کچھ ہوگا کھانے پینے کے لیے لیکن میری میری رہنمائی تمہیں بتائے گی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کس کی اجازت ہے اور کس کی اجازت نہیں ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ سارا نظام ہدایت کا یہ اللہ کی طرف سے نادل ہوگا اس کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی ہے اور اگر اس ہدایت پر چل کے تم اپنی زندگیاں مکمل کرو گے زمین سے لوٹو گے واپس آؤ گے تو گویا کہ تم نے امتحان کو پاس کر لیا اور اگر تم اس ہدایت پر نہیں ہوگے اپنی عقل صلاحیت کو دیکھ کر اپنے تجربات کی بنیاد پر انسان انسان جو ہے نا جی تجربات سے بہت کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل دی ہے اس سے نظام ودا کرتا ہے اس سے فلسفے ایجاد کرتا ہے ان فلسفوں سے نظام بناتا ہے اور جو کام خود کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اس ان کاموں سے اس کو تجربات حاصل ہوتے ہیں تو یہ تجربات اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں بڑے بڑے نظام انسان کے تجربات کی وجہ سے بنتے ہیں تو نہ انسان کی عقل نہ انسان کا تجربہ یہ حق کے لیے ہدایت کے لیے کامیابی کے لیے معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اماطی ہدن معیار تمہارے لیے وہ ہدایت ہے جو میری طرف سے آئے گی میں میں تم نے اپنی عقل کو بھی اس کے تابے کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کو بھی اسی ہدایت کے تابع کرنا ہے اور ہر چیز میں اسی کو معیار بنانا ہے کل انا ہد اللہ ول ہدا وسلم عالبین اللہ کے سامنے جھک جانے کے لیے قبول کرنے کے لیے سرنڈر کے لیے اسلام کا معنی سرنڈر کرنا مکمل طور پہ جھک جانا انقیات کی کیفیت فرمایا اس ہدایت کے سامنے مکمل اپنے آپ کو جھکا دینا یہ مقصود ہے تو ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کل اند اللہ ہے ول ہودا ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے اور جو اللہ کی طرف سے نہ آئے وہ تمہارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے آج ہمارے نظام کیسے بنتے اور چلتے ہیں مغرب نے کیا نظام بنائے ہماری حکومتیں وہ دیکھتی ہیں چین نے کیا نظام ترتیب دیے معاشی طور پر ترقیاں کی اس کی طرف دیکھتے ہیں جاپان نے کیسے ترقیاں کی ہماری حکومتیں ان کی طرف دیکھتی ہیں ہمارے عام لوگ معاشروں کے اندر جنہوں نے اچھا پیسہ کمایا اچھی دولت جمع کی انہوں نے بڑی عزت شہرت دنیا میں حاصل کی ان کو دیکھ کر ان کو معیار بنا کر لوگ اپنا کام چلاتے ہیں حکومتیں اجتماعی طور پر ملکوں کو دیکھ کر چلاتی ہیں یہ طریقہ نہیں ہے یہ سری نافرمانی ہے اللہ کی اس کے پورے نظام کی تو یہ, یہ معیار ہے ہی نہیں اما یا ہدن حکومتیں بھی پابند ہیں اسی ہدایت کی عوام بھی پابند ہیں اسی ہدایت کے سب بڑے چھوٹے پابند ہیں اس ہدایت کے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ, نظ... وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہمارے لیے ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت پر چل کے دکھایا صحابہ کرام کی ایک جماعت اس کے اوپر قائم کر کے دکھائی ایک معاشرہ تشکیل دے کے دکھایا ایک سیاسی نظام پورا اللہ کے نبی نے وضع فرمایا معیشت کا پورا نظام اللہ کے نبی نے ترتیب دیا صحابہ کرام نے اسی کے اوپر زندگیاں بسر کی اب ہمارے لیے وہ ہدایت ہے ہاں جی اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی ہمارے اخلاق بھی ہمارے معاملات بھی ہمارے عقائد بھی ہمارا ہماری عبادات بھی ہمارے اجتماعی نظام بھی سیاسی معاشی نظام بھی یہ ہے کہ وہ ہدایت جو آسمانوں سے آئی وہ ادھر ادھر نہیں آتی وہ صرف نبیوں کے ذریعے آتی ہے اس کا ایک پورا نظام ہے ہدایت کے آنے کا ایک پورا نظام ہے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو ملتی ہے نبیوں کو فرشتوں کے ذریعے وہی کے ذریعے وہ ہدایت پہنچتی ہے تو اس کا اتباع جو ہے یہ اس کی پابندی ہے فرمایا جو اس کی پابندی کرے گا وہ کامیاب ہاں وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا فمن طبیہ ہدایہ پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی یہ خدا یا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ہدایت کو منسوب کیا ہے یہ, یہ بہت اہمیت دی ہے اس بات کو کہ کہیں اور سے تم نے ہدایت نہیں لے لی بھائی بڑے ملیں گے بڑے نظام ملیں گے ہاں جی بڑے رستے ملیں گے ہر رستے کے سرے پر سرے پر شیتان بیٹھا ہوگا آؤ بھائی آؤ بھائی ادھر آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ بھائی ہاں جی ادھر چلو یہاں سے لے لو یہ اچھا ہے فرمایا نہیں یہ سب غلط ہے سب باطل ہے ہاں؟ انا حاضہ سراتی مستقیمہ بالکل یہ میرا سیدھا رستہ ہے اور یہ میں نے خود نہیں بنایا جو میرے رب نے مجھے دکھایا اور سمجھایا تم نے بھی اسی کے اوپر چلنا ہے اگر اسی پر چلو گے تو سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے اور اگر نہیں چلو گے فتح فرق انصبیل ہے وہ حق کی راہ تم سے کھو جائے گی گم ہو جائے گی اور تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے اختلاف میں پڑ جاؤ گے اور اپنے انجام سے دور ہو جاؤ گے نتیجے سے محروم ہو جاؤ گے فلاں خوف علیہ جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا آخرت میں اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ایسے بندے کو جو اللہ کی ہدایت پر چل کے اس دنیا کے امتحان کو پاس کرتا ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں کہ آخرت میں حشر میں اس کے لیے گھبراہٹ ہوگی قبر میں اس کے لیے پریشانی ہوگی حساب میں اس کے لیے دقت ہوگی نہیں یہ سارا خوف ختم آخرت میں اس کا معاملہ صاف کامیابی ولا ہم اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے یعنی دنیا میں یہ حزن و ملال کا تعلق دنیا سے ہے خوف کا تعلق آخرت سے ہے مستقبل سے ہے فرمایا کہ بندہ یہاں بہت کچھ کرتا ہے نقصان اٹھاتا ہے ایمان والوں کو تو بڑی پریشانیاں آتی ہیں ہاں جی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چل کر قربانیاں دیتا ہے بڑے بڑے نقصان برداشت کرتا ہے کاروبار کے ڈھاٹے برداشت کرتا ہے ظاہر ہے ایک بندہ بنا کے بیٹھا ہے کارخانہ بنا کے بیٹھا ہے بڑی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے نظام یہ ہے کہ قرضوں کے بغیر تو نہیں یہ کام چلتے قرضے سود پہ ملتے ہیں اب وہ بچارہ اپنی فیکٹری کا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن قرضے سود پہ نہیں لیتا نہیں لیتا ہاں برداشت کرتا ہے تو سبحان اللہ یہ جو اتنے بڑے بڑے نقصان اس نے دنیا کے اندر برداشت کیے ایمان والوں کو اللہ کی ہدایت پہ چلنے والوں کو ان کا کوئی غم نہیں ہوگا بلکہ یہ چیزیں ان کا اعزاز بن جائیں گی یہ قربانیاں دنیا میں ان کی قربانیاں یہ ان کے لیے کامیابی کا باعث بن جائیں گی بلدینہ کفرو و کد اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کد اور جھٹلایا ہماری آیات کو انکار کیا کفر سے مراد انکار ماننے سے انکار کر گئے بقصب آیاتنا جو شریعت ہے جو احکام ہیں ان پر عمل نہیں کیا ہے جی ان پر عمل کی بجائے عمل کسی اور چیز پر کیا جی ان کا ان کی تقزیب کا مطلب اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا انکار کر دیا ان کے اوپر عمل نہیں کیا اللہ اکبر کفر مطلق انکار ہے مطلق انکار ہے پورے دین کا انکار ہے لیکن تقزیب ہر عمل کا عملی طور پر انکار عملی طور پر جھٹلاتے چلے ایک حکم آیا اس کو اس کو بھائی نہیں, نہیں ہم نہیں مانتے اس کو اس پر ہم نہیں عمل کریں گے یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے ہم اس کے علاوہ یہ کریں گے یہ اس میں ہمارے یہ فائدے نہیں ہیں یہ نقصانات ہیں یہ ہے تقزیب یہ طریقہ تھا یہودیوں کا یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کو اس طریقے سے بگاڑا بدلا طویلے کر کر کے انکار کر کے شریعت کا ایسا حلیہ بگاڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں اس کے اوپر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا عمل کے ساتھ تکزیب کی اللہ اکبر الاسابے ہوں گے یہ جنت میں نہیں آئیں گے دنیا میں دنیا میں امتحان سے امتحان سے فیل ہونے والے کون ہیں انکار کرنے والے اللہ کی ہدایت کا جٹلانے والے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہاں یہ جو اس طریقے سے رہیں گے اپنی مرضی سے رہیں گے اپنی عقل سے کام لیں گے اور اپنے اپنا اپنا طور طریقہ اختیار کریں گے اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اللہ کی شریعت ہدایت پر نہیں چلیں گے صحاب النع ہم فی ہا خالدون یہ دوزخ والے ہوں گے دوزخ میں جائیں گے آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا بھائی اگلی اگلا رکو موضوع نیا انشاء اللہ ہم نے شروع کرنا ہے یہ بنی عیسائیل کے حوالے سے اب یہ پہلے چار رکو یہاں ایک بڑا موضوع اس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے کہ سورا بقرہ کے آغاز پہ تین طبقوں کا ذکر ہوا تھا ایمان والے کون ہیں جو اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور انکار کرنے والے کافر دوسرا طبقہ ان کا تھا تیسرا طبقہ منافقین کا ہاں جو کلمہ پڑھتے ہیں مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود نفاق کی وجہ سے کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں منافقوں کا انجام بھی اس لیے کافروں جیسا ہی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا ذکر کافروں کے ساتھ کیا قبر میں جب جائیں گے تو فرمایا جو کافروں کے ساتھ ہوگا وہی منافقوں کے ساتھ ہوگا کافروں منافقوں کو آپ نے اکٹھا رکھا ہے تو یہ پہلے تین طبقوں کا ذکر کیا اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی عبادت کی جامعیت کو بیان کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور انسان کا کام شروع کہاں سے ہوا ہے یہ تفصیلات بیان کیں اور اس کے بعد اب سورہ البکرا کے اندر نئے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ جی میں انشاءاللہ آج اس کے حوالے سے ایک عمومی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شروع انشاءاللہ ہم یہ اس کو کل سے کریں گے بنی اسرائیل یہ ایک قوم ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسراء بندے کو کہتے ہیں عیل کا معنی اللہ عبرانی زبان کے اندر تو اسرائیل عبداللہ کے معنی میں ہے عبداللہ کے معنیٰ جسرے عربی زبان میں عبداللہ کہتے ہیں نا تو وہ ابرانی زبان میں اسرائیل کا یہ معنی ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹے تھے تو بارہ بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے بارہ بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بہت بڑی تعداد میں اس بنی اسرائیل قوم کے اندر نادل فرمائے یہ سلسلہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام سے شروع ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام تک مکمل ہوتا ہے یہ سارے نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے تھے بنی اسرائیل میں سے تھے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں کی اولاد یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے اور اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد میں سے ایک ہی نبی آئے ہیں اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب کے سب بنو اسحاق سے ہیں جتنے بھی نبی باقی آئے ہیں وہ سب لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ابوالمبیا کا لقب دیا جاتا ہے ابو الامبیا امبیا کا باپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے تذکرے میں جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تو ان کو اپنا بھائی کہا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس کا تذکرہ کیا تو اپنا بھائی کہا لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ملاقات بیان کی کہ میری ابراہیم علیہ السلام سے آسمان پہ ملاقات ہوئی تو وہاں یعنی باپ کہا بھائی نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باپ کہا اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں تو میرے باپ ابراہیم نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے سلے میں مجھے دنیا میں مبوس کیا اور میرے بھائی عیسیٰ نے جو میری میرے نام کی بشارت دی اور کہا کہ میرے باپ یہ آنے والے ہیں تو میں ان کی اپنے بھائی کی بشارت ہوں گویا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو ابو المبیا کہا جاتا ہے سب نبی ان کی پش سے تھے ان کی نسل سے تھے دو بیٹے جو یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد سارے نبی جو ہیں ان کی اولاد سے آئے ہیں اور صرف ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنو اسماعیل سے آئے ہیں تو سب کے سب ابراہیم علیہ السلات کی اولاد سے ہیں یہاں تذکرہ بنی اسرائیل کا یہ کیوں ہے ویسے بھی قرآن مجید میں انبیاء کے تذکرے بہت ہیں قرآن مجید میں قوموں کے تذکرے بہت ہیں قوم نوح کا تذکرہ بار بار آپ کو ملے گا بہت زیادہ اسی طریقے سے قوم حود کا قوم سمود کا بہت تذکرے قوم لود کا تذکرہ یہ سارے موجود ہیں لیکن ان سب کے تذکرے عمومی طور پر ہیں اللہ نبی دعوت پیش کرتے ہیں اور قوم انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکتا ہے ان کے اوپر عذاب آتا ہے بار بار یہ تذکرہ موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اس کو بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ایک اور بات اس سلسلے میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ قوم نوح کا قوم عاد کا اور قوم ثبوت کا اور باقی اقوام کے تذکرے عموماً یہ مکی صورتوں میں ہیں اور بنی اسرائیل کا تذکرہ زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہے مدنی صورتوں میں ہے کیا مطلب ہے مدنی صورتوں میں بڑی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مدینے میں انفرادی معاملہ نہیں رہ گیا تھا مدینے میں ایک اجتماعی کیفیت پیدا ہو گئی تھی ایک معاشرہ تشکیل دے دیا گیا تھا ایسے اب ایک قومی سطح کے اوپر کیا کردار مسلمانوں کو ادا کرنا ہے یہ مدینے میں ہدایات نہ ہوئی ہیں سیاسی ہدایات معاشی ہدایات اور عبادات اخلاقیات معاملات یہ ساری کی ساری بحثیں آپ کو مدنی صورتوں کے اندر ملیں گی مکی صورتوں میں مجمل ان چیزوں کا بیان تو ہے لیکن اجتماعی طور پر مدنی صورتوں کے اندر ہے چونکہ بنی اسرائیل قوم ہے اور ان کا ان کا دائرہ بڑا وسیع تھا پھر ان کے اندر نبی بہت آئے ان کی تاریخ بڑی تفصیلی ہے تو اللہ تعالی نے ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور معاشرتی طور پر ان کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو جاؤ گے یہ تو یہ تو اس انداز سے کم از کم میرے سامنے کوئی روایت نہیں ہے کہ تم تم قوم نو کی طرح ہو جاؤ گے تم فلاں قوم کی طرح ہو جاؤ گے لیکن یہ فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو جاؤ گے جس طرح دائیں اور بائیں پاؤں کے یہ جوتے جو ہیں شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں سائز میں ایک جیسے ہوتے ہیں فرمایا تمہارا حال بنی اسرائیل کی طرح اس طرح ہو جائے گا جو جو غلطیاں انہوں نے کی وہی غلطیاں تم کرو گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس اس قوم کے تذکرے اس امت کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے اس لیے ان کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور پھر ایک بات اس میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ نبی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ترین امت جو ہے وہ بنی اسرائیل تھی اور باقی قوموں کے تذکرے زیادہ پرانے ہیں پہلے ہیں یہ زیادہ قریب کے ہیں حالات سے زیادہ وابستگی مسلمانوں کی ان سے بنتی ہے تو اس کے ان کے تذکرے بہت تفصیلی ہیں مدنی صورتوں کے اندر بنی اسرائیل کا بیان بہت تفصیل سے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ بہت کیا پھر ان کے گناہوں اور ان کی غلطیوں کے تذکرے بہت کیے پھر ان غلطیوں گناہوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے بنی اسرائیل پر پہلی قوموں پر ایک طرح کی پکڑ نو علیہ السلام کے قوم پر بہت بڑا طوفان آیا پانی کا ایک قوم پر بہت خوفناک آندھی چلی کسی کے اوپر جو ہے یہ زلزلے کا عذاب آیا کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا یہ تذکرے ہیں لیکن بنی اسرائیل کے گناہ بہت زیادہ تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ بھی بہت طریقے سے کی ہے طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر نادل ہوتے ہی رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر چونکہ امت محمد کی مطابقت حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ ان سے بنتی ہے تو اصلاح کے لیے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو بنی اسرائیل نے کی ہیں تو یہ ایک تمہیدی بیان تھا انشاءاللہ اللہ اب اس کے لیے کل سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم شروع کریں گے بآخر دعوانہ الحمد للہ